السلامۃ وسلام علیک اللہ وعلا نور اللہ محترم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں ہماری زندگی کے کسی بھی پہلو پر کسی بھی گوشے میں یا شعبے میں اگر ہمیں رہنمائی چاہیے تو ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے پورا ایک نظام ہے دنیا کا کائنات کا جو چل رہا ہے لوگوں کے مل کا کر کام کاج کا کاروبار کا اہل و عیال کا رشتہ داروں کا ہر حوالے سے عبادات دیکھیں چار چیزیں بہت اہم جو علم جس کو کہتے ہیں عقائد عبادات معاملات اور اخلاقیات ان چاروں سلسلوں میں الحمدللہ ہمارا دین ہماری بھرپور رہنمائی کرتا ہے یہی ہماری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے اور ہمیں اس معاملے میں اپنے دین سے بالخصوص یقیناً رہنمائی لیتے رہنی چاہیے جس کے لیے ہمارے الحمد للہ علماء کرام موجود ہیں مفتیان کرام موجود ہیں جن سے ہم بر وقت رہنمائی لے سکتے ہیں چھوٹا موٹا حساب سب کو آتا ہے لیکن بڑا حساب کرنا ہو تو چارٹڈ اکاؤنٹینٹ کی اور اچھے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو مخ... م... بعض اوقات کچھ روٹین کی باتیں عموماً مسلمانوں کو پتہ ہوتی ہیں لیکن بہت سارے میٹر ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو علماء اور مفتیان کے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں ہم اپنے سلسلے میں آپ کو زکوٰۃ کا نصاب بیان کرتے ہیں اور اس سے پہلے دروش شریف کی فضیلت بھی بیان ہوتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی جو برکتیں ہیں فضیلتیں ہیں انہیں میں ایک برکت و فضیلت آپ کو سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاط فرمایا اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس سے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باقص شریف پڑھے ہوں گے تو یہ بہت پیارا وظیفہ ہے دروش شریف پڑھنا غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو دروت پڑھو سلح الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول داخل سلسلے میں شامل رہنے کی بدیل دی جا ہے آئیے آج کا زکوات کا جو نصاب ہے وہ دیکھتے ہیں تین جولائی دو ہزار چودہ زکاة کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے تین جولائی دو ہزار چودہ زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے. آج بھی میں ارض کر دوں کہ یہ جو نصاب آپ کے سامنے اس وقت بیان کیا گیا اب جو آپ کے ذہن میں زکوات سے متعلق سوالات ہوں اور زکوات کی کیلکولیشن سے متعلق سوالات ہوں تو برائے کرم دارالفتا علیہ سنت کا یہ جو فون نمبر آپ کے اس کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس محفوظ بھی کر لیں یہ دارالفتا ال سنت کا نمبر ہے شرعی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ بالخصوص زکوات اور فطرے وغیرہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں شکاگو امریکہ سے بات کر رہا ہوں میرے حاجی صاحب سے سوال یہ تھا کہ اگر میں ایک عرصے سے اپنی پوری زکوۃ اسلامی کو دیتا رہا ہوں اور تو ایسا عمل کرنا صحیح ہے اور جو رشتے داروں اور پڑوسیوں کا کہ ان کو میں اپنے دوسرے پیسے دے دیتا ہوں جو بغیر زکوات کے ہوتے ہیں تو کیا یہ عمل صحیح ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم و السلام و اللہ وبرکاتہ عمل تو دونوں طرف مطلب ان کی بھی مدد کر رہے ہیں دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو زکوۃ دیں گے آپ کی زکات اللہ کی رحمت سے ادا ہو جائے گی کوئی حیرت نہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ کا سبا سن تھا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا کہ رشتہ داروں کو اور جو غربت ہوتی ہے ہمارے قریبی رشتہ داروں میں غریب ہوتے ہیں یقیناً ان کی پہلے مدد کرنی چاہیے اور ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ جو بچ جائے وہ دعوت اسلامی کو بالکل دیں لیکن ماشاءاللہ آپ کا ایک اپنا جذبہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کی جو غریب ہوتے ہیں ان کی آپ اپنے عام رقم سے جو غیر زکوٰۃ ہوتی ہے اس سے اگر مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں پر بھرپور جرتا فرما ہے ماشاء اللہ جی اور کال سنائیے ادان اقبال بات کر رہا ہوں شاہ فیصل کالونی سے مجھے زکوات کے بارے میں معلومات کرنی تھی کہ میرا سونا جو ہے 56.250 ہے جو میں سونار سے وزن کروایا تھا اس کی مالیت ہے دو لاکھ سولہ ہزار روپئے جس میں انہوں نے زکوت بنائی ہے پانچ ہزار تو میں یہ بجانا چاہتا ہوں کہ یہ رفاط میری بالکل صحیح ہے اور تھوڑی سی میرے بعد چاندی کا سیٹ رکھا ہوا ہے کیا وہ بھی رفاط میں شامل ہوگا زیرو تھری ڈبل زیرو زیرو پلیز اس پر کال کر لیجئے برائے کرم آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک شافی کافی جواب ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں چار سوال اول پیدا ہوں آپ لائیو کال کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ شاء یہ آپ کو براہ راست ان شاء اللہ تعالیٰ امیدیں گے رہنمائی کر دیں گے میرا سوال یہ ہے کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں مگر والدہ سے اجازت نہیں ہے داڑھی رکھنے کی تو اس کی وضاحت چاہیے میرے کو کہ داڑھی رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے نہیں داڑھی آپ رکھ لیجئے والدہ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں ایسا نہ کریں دیکھیے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو ماں باپ کی فرما برداری کرو ان کا دل خوش کرو اور جو کچھ ان کے حقوق بیان ہوئے اب ماں باپ اب غور کریں کہ شریعت نے ہماری اولاد کو ہمارا پابند کیا آپ اگر اولاد کو شریعت پر پابندی کرنے سے روکیں گے تو کتنی عجیب بات ہے جس شریعت نے اولاد کو آپ کا پابند بنایا آپ کو آپ کا متی اور فرماوادار بنانے کی جو شریعت دعوت دے رہی ہے اولاد کو آپ کو تو اس شریعت پر چلانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ شریعت کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے البتہ اللہ اور اس کے رسول کا کے حکم کے خلاف اگر ماں باپ حکم کریں گے تو وہ نہیں مانا جائے گا آپ کو داڑھی رکھ لینی چاہیے پوری ایک مٹھی اور والدہ ماجدہ کو چاہیے کہ وہ اس میں تعاون کریں والی صاحب کو چاہیے کہ وہ اس میں تعاون کریں ولہ تعالیٰ عالم ہوں رسول عالم از وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کال کرتے رہیے ان شاء میں اس سلسلے کے آخر میں آپ کی کال سنوں گا اللہ کی رحمت سے جب حوشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صاحبۂ کرام علیہ رضوان نجاشی کے دربار میں پہنچے اور مشرقی نے مکہ کا وقت بھی وہاں موجود تھا تو اس نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی انہوں سے عرض کی کہ کیا آپ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا قرآن پاک میں ایک مکمل سورت سور مریم کی طرف منسوب ہے پھر سور مریم اور سور تعا کی چند آیات تلاوت فرمائیں تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اسی طرح جب پھر حبشہ کا وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں ستر آدمی تھے تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو اسے سن کر وہ لوگ بھی زار و کتار رونے لگے قرآن پاک میں ساتواں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہیں ان واقعات کی طرف ہمیں رہنمائی کی گئی ہے کہ جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوں سے ابل رہی ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے کہ یہ جو دو واقعات میں نے بیان کیے انہی سب کے متعلق فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جو رسول پاک کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے ابل پڑتی ہیں کیونکہ وہ حق پہچان گئے اور وہ کہتے ہیں رب ہمارے اجزا وجل ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے برحق ہونے کی شہادت دی پس تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے اور ہمیں اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرما جو روزی قیامت تمام امتوں کے گواہ ہوں گے اور یہ بات انہیں انجل سے معلوم ہو چکی تھی میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدھیہ کے ناظرین پرانے پاک کا جو یہ ساتواں پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا جو میں نے ابتدائی حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور اس ذمن میں جو واقعات بیان کیے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا اعلی عبادت ہے رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں تو ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا یہ اعلی عبادت ہے عشق الہی کے وقت اسی طرح عذاب الہی کا خوف رحمت الہی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے بہت سے آشکار رسول قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھومتے ہیں یہ بھی قرآن کی ایک لذت و سرور حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ جو رونا ہے نا اس کے مطالعے چند مدنی پھول میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا یقیناً قرآن پاک یہ رمضان و مبارک میں بالخصوص کہوں گا کہ ایک تعداد ہے جو تلاوت کرتی ہے کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے واقعی یہ رمضان و مبارک کا بہت زبردست فیضان ہے یہ ماہ نزول قرآن ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی واقعی ایک تعداد ہوتی ہے اور میں موقع کی مناسبت سے اس کے چند فضائل بیان کرتا ہوں تاکہ جو پڑھ رہے ہیں ان کا پڑھنا مزید بڑھ جائے جو نہیں پڑھ رہے وہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشار جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کسی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیر ہے اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ کڑوا ہے تو خوش نصیب ہے وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے کہ اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عینہ سے مروی کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے جو شش رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاک یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی تکلیف کے ساتھ دا کرتا ہے اس کے لئے دو اجر ہیں تو قرآن بالکل پڑھیں اور ضرور پڑھیں اللہ تعالی توفیق دے توفق دے تو جیسے کہ رات ہو جاتی ہے مغرب غروب آفتاب کے بعد تو غروب آفتاب کے بعد کم از کم ایک بار سور ملک کی تلاوت کرنے کا میں ضرور آپ کو مشورہ دوں گا ایک مرتبہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے کہ جو روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے یہ سورہ مبارک اس سے عذاب قبر سے بچائے گی انشاءاللہ تعالی یہ سورہ مبارک اسے جنت میں لے کے جائے گی تیس آیتیں ہیں اس سورہ مبارک میں سورہ متبارک لذیب یا الملک ملک یہ آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں یہ آپ کو حص ہو جائے گی مگر درست پڑھنا ہے قرآن کو درست پڑھنا ہے تو اس سورہ مبارکہ کو بالکل پڑھیں یہ انتیسواں پارا جس سے شروع ہوتا ہے وہ سورہ ملک ہے تو اس کی نیت کر لیجئے اور یہ مشکل سے آپ شروع شروع میں ہو آپ کو سات آٹھ دس منٹ لگ جائیں گے لیکن اگر آپ درست پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ ہفتہ دس میں دیکھیے گا کہ چار پانچ منٹ میں آپ یہ سورہ ملک پڑھ لیں گے بلکہ میں تو تمام یہ میرے جو ناظرین ہیں جو مسجد کے راستہ بھی لیتے ہیں میں آپ کو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ جب آپ مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو میرا مشورہ یہ کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے آپ سورہ ملک پڑھ کے مسجد سے باہر آئیں امید ہے یہ مشورہ آپ کو پسند آئے گا کہ آپ پانچ سات منٹ لگیں گے گھر کے لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں تو اسلامی بہنیں پیچھے سورہ ملک کی تلاوت کر لیں منٹ لگتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ رات کی فضیلت ہے اب پورا دن ہوتا ہے کہ اب پورے دن میں ایک بار سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے ہم دس قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے الحمدللہ امیر امیر الصع کو تو میں نے دیکھا ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد جو عوابین کے نوافل ہوتے ہیں بلکہ آپ مغرب کی نماز میں سورہ یاسی نہ پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح کیا مدری چین کے ناظرین ابر خصوص میں امیر سنت سے عشق و محبت کرنے والے اسلامی بھائیوں سے یہ مدنی التجا کروں گا کہ الحمدللہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں جو امیر اہل سنت ہیں میں مح... ہو سکتا ہمارے رمضان مبارک کے نئے نئے ناظرین ہوں ان کو عرض کرتا ہوں امیر سنت یہ ہمارے پیرو مرشد کا نام ہے دعوت اسلامی کے یہ بانی ہیں الحمدللہ للہ از ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے ذکر کرنے کی ہم کو بہاریں اور برکتیں ملتی ہیں کہ ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں ہے ایک باپ کا ذکر جب بیٹے کے سامنے کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب یوں کرتے ہیں آپ کے والی صاحب یوں کرتے ہیں آپ کے والد صاحب, صاحب نے یوں یوں کر بلکہ باپ خود اپنی کہانی اپنے کارنامے اپنے بیٹے کو سناتے ہیں کہ اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو کہ تاکہ وہ میری اطاعت کرے میری عزت کرے میرا احترام کرے ہوتا ہی کا کہ, نہیں ہوتا اپنے دادا کے واقعہ سناتے ہیں اپنے پردادا کے واقعہ سناتے ہیں چاچا ماموں کے داستانے سناتے ہیں خاندان والے بتا دیں دیکھ اس کو دیکھ دیکھ اس کو دیکھ دیکھ اس کے بیٹے کو دیکھ کیسا ترقی کر رہے اس کے بیٹے کو دے کر رہا ہے آپ دنیا کی داستان نے سنا کر اپنے بیٹے کو ترقی کے راستے چلاتے ہیں اور عم الحمد للہ امیر اللہ سنت کے واقعہ سنا کر اس قوم کو اس امت کو ترقی کے راستے پر چلاتے سے لوگ محبت کرتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گویا اس صدی میں یہ ایک نعمت عطا کی ہے کہ جو صلاحت و سنت کے پابند ہیں شریعت کے پابند ہیں عشق و محبت والے ہیں خوف خدا والے ہیں ان کے اندر جو کچھ ہیں علم و عمل ہیں ان کے اندر تاکہ ایک رول ماڈل کی حساب سے ایک پرسنالٹی ہمارے سامنے آتی ہے اور ان کی سیرت پر عمل کر کے ہم کامیابی کا راستہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یوں میں نے اس لئے میرے لیے امیر سنت کی آپ کو ایک مثال پیش کر دی تو آپ دیکھیے گا آپ کو کئی اسلامی بھائی امید کرتا ہوں ایسے ملیں گے کہ جو یہ سننے کے بعد انشاءاللہ شاء سورہ یاسین پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ چلے روزانہ ایک بار صحیح طور پر پڑھنے بیٹھیں گے تو اب بارہ پندرہ منٹ میں ایک بار سوری ایک سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں گے دس قرآن ختم کرنے کا ثباب ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے اور یہ اللہ تعالی کے جلیل قدر بندوں کا طریقہ ہے بلند مراتی پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کی دلی کیفیت یہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام یا اللہ تعالی کلام علاح کی کوئی آیات پڑی جاتی ہے تو انہیں سن کر وہ اللہ کے خوف سے رونے لگتے ہیں جیسا کہ سوریہ مرم کی آیت نمبر اٹھاون میں بیان ہوا اس طرح ان کی ایک اور کیفیت بھی قرآن پاک میں ایک جگہ بیان کی گئی ہے البتہ اضرت صادی نبی وقاصی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا جب تم اسے پڑھو تو رو رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عباس ربی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب تم سورہ سبحان میں سجا کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم رو اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے اور تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں خزن و ملال غم کو حاضر کرے کیونکہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے امام محمد غزالی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے وعدہ اور عہد و پیما کو یاد کرے پھر سوچے کہ اس نے اس کے احکامات و ممنوعات میں کتنی کوتاحی کی ہے اس پر یاد کرے کہ قرآن نے کیا کیا مجھے کرنے کا حکم دیا اور میں کس قدر نافرمانی کرتا ہوں اس سے اس کو ایک مطلب کہ وہ ایک ندامت ہوگی ایک غم پیدا ہوگا ایک افسوس ہوگا ایک گلٹی فیل کرے گا وہ اپنے اندر اور پھر اس پر یہ روئے گا یہاں جب غم ہوتا ہے نا تو پھر رونا آتا ہے اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو امام غزالی فرماتے ہیں اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں دیکھیے چوٹ کی امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں اگر اس طرح تمہیں غم میں رونا ظاہر نہ ہو تو اس غم اور رونے کے نہ پائے جانے پر روئے کہ یہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا بعض لوگ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں جب کوئی رو رہا ہوتا ہے دعا وغیرہ میں خوف خدا کے ساتھ کوئی ندامت میں کوئی توبہ وغیرہ کے ساتھ تو رونے والے کو دیکھ کر افسوس کر کے دیکھ یار اس کو رونا ارے بھائی یہ رو رہا ہے نا تو تم بھی رو تم تم دنیا کے لوگوں کے اس کے رونے کے اس کے بولنے کے اور اس کے بارے میں تم مت گمانی کا شکار ہو تمہیں رونا کیسے آئے گا چھوڑو سب کو یار کون کیا ہے کیا نہیں کرا آپ رو رونا رو خوف خدا میں خدا خدا کو پسند ہے آپ اس اللہ اللہ از کے خوف سے جب اندر روتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسرت سے رونے کے واقعات ہیں صاحب کرام علیہ ردوان کے کثرت سے رونے کے واقعات ہیں بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو قرآن کی تلاوت سن کر رونا ثابت ہے تو ایک کاش کے رونے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ماحول دیکھیے آپ کو بہت رقت ملے گی بعد سوچتے ہوں گے کہ یار یہ روتے دعوت اسلامی والے رونا آپ, آپ رو تو صحیح آپ کو پتہ چلے رونا کس کو بولتے ہیں مال چلا جاتا ہے بندہ روتا ہے تھوڑا سا کوئی خوف کو ڈرا دیتا ہے تو آپ روتے ہو اور دنیا کے سو قسم کے غم ہوتے ہیں دو قسم کے دکھ ہوتے ہیں جب جو انسان کو رو ہے اب جسے غم آخر لگتا ہے جسے گناہوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے جس کے دل میں خوف خدا موجزن ہوتا ہے جو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے آپ کو مطلب کے مبتلا کر رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ عشق رسول کی نعمت اس کو نصیب ہوئی ہوتی ہے قبر کی آخرت کی نزاق کی حشر کی نا جانے جنت جاؤں میں جاؤں گا جہنم میں جاؤں گا پلسرات پہ میرا کیا بنے گا میزان عمل پہ میرا کیا بنے گا آخرت کی منزلیں کیسی عجیب ہے کسی سخت ہیں آپ ایک ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں آپ گھبرا جاتے ہیں اگر کچھ مال آگے پیچھے ہو گو تو وہ سامان تھوڑا سا الٹا سیدھا ہو تو کہ میرا امیگریشن پہ کیا بنے گا ہم جیسا شخص گناہوں سے لتڑا ہوا گناہوں برا نام عمل لے کر مرنے کا خوف کیسا ہوگا کہ کیا میں اس انداز سے مروں گا کیا میں یہ گناہوں کا بوجھ لے کر قیامت کے دن حاضر ہوں گا تو یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے تو امام غزاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس غم اور رونے کو نہ پائے جانے پر روئے کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غم اور رونے کے ساتھ پرانے پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پر غور کرے ماشاءاللہ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ سرات تو جنان یہ تیسری جیل ہے اس کے شروع سے یہ جو مضمون تھا یہ میں نے آپ کو پڑھ کر بیان کیا ہے دیکھ کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے برائے کرم اس تفسیر کو مقتط المدینہ سے لازمی تو حاصل کریں اس میں آپ کو ساتویں پارے سے لے کر نو پارے تک یہ تیسری جلد ہے الحمدللہ ایک, ایک سے لے کر نو پارے تک یہ تفسیر چھپ کر مختت المدینہ اس کو شائع کر چکا ہے آپ کوشش کیجیے کہ انشاءاللہ شاء آپ کو یہ تفسیر مل جائے گی آپ دیکھیے کتنا خوبصورت مواد ہے اس تفسیر کے اندر یہ بھی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اب آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو کتاب لینے کی کتاب خریدنے کی حدیت اس کو پڑھنے کی میں دعوت دے رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہوں اس کو پڑھتے رہیں قرآن سمجھنے کی حاجت ہے قرآن کو پڑھنے کی حاجت ہے اس یہ ماشاء اللہ ترجمہ کنزول ایمان کے ساتھ قرآن شریف ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میجاہین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب چلتے ہیں ہمارے اس سلسلے کے دوسرے حصے کی جانب جہاں پر ہم سے ہمارے آ... کئی عاشقان رسول اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں آج جو ہمارا جو Uh, اس حصے میں جو ہم آپ کو مضمون لے کر آئے وہ ہے روزے کا درس اور ہماری کیفیت یعنی روزہ یہ صبر لاتا ہے روزہ قوت برداشت لاتا ہے قوت برداشت نہیں تو کیا ہے اب ضبط کرتے ہیں صبر کرتے ہیں اب نہیں کر رہے ہوتے لیکن معاملات جو ہیں ہمارے آپس کی جو پبلک ڈیلنگ ہے اور جو ہمارا سڑکوں کا عالم ہے اور اس پر جو پبلک کے جو ویوز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ یار یہ کیا میں بھی تو کہیں ایسا نہیں ہوں میں بھی تو کہیں یہ نہیں کرتا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میں بھی حرکت نہیں ہے تو یہ پہلے پبلک ویوز دیکھ لیتے عوامی تاثرات دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کچھ سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات سن لیتے ہیں ہمارے مفتی صاحب دارالفت نے سنو مفتی صاحب بھی ہمارے لائن پر ہیں انشاءاللہ ان کی بھی کچھ مدنی پھول لے لیتے ہیں آئیے چلتے ہیں پہلے کہ عام اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں برداشت کرنا روزے رکھنا پرہیز کرنا اپنی زبان کنٹرول کرنا نماز پڑھنا تراویہ کرنا اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا بس یہی ہے بس کیا کرے ابھی کسی کو کچھ بول نہیں سکتے اتنے سارے یگ لڑکے اتنے ینگ لڑکے جو کہتے کہ گھر والوں کے سامنے ان کا روزہ ہوتا ہے اور میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ پیسہ بھر لوگ ہیں پیسے کے پیچھے ہے روزے کے پیچھے تھوڑے بیٹھتا ہے ہم لوگ چاہے وہ اچھا کام ہے یا غلط کام ہے یہ ہم لوگوں کا ہے دل کے خلاف حساب ہے اور کچھ حساب نہیں ہے فلسفہ رمضان ہے روزے رکھنا اللہ کی عبادت کرنا صرف اللہ کی راہ میں چلنا صبر کرنا چاہیے اگر روزے میں ہو آپ مطلب ہر چیز سے آپ پاک رہو گے آپ نمازیں پڑھو گے آپ عبادت کرو گے آپ صبر کرو گے کسی سے لڑو گے نہیں ایک برداشت میں رکھنا اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے آپ غلط جو الفاظ نکالتے ہیں اپنے منہ سے صاف نیت سے اگر وہ روزہ رکھا جائے تو نہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں نہ ہی اپنی منہ سے کوئی ایسی بات نکال سکتے ہیں جس سے آپ کا روزہ مکرون فلسفہ ہے کہ محبتیں بانڈو اخلاق بانڈو ذرا ذرا سی بات پہ الجھ پڑتے ہیں لوگ یہ, یہ ہو, نہیں ہونا چاہیے اکثر روزوں میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا دوسری دنوں میں نہیں ہوتا جیسے روزہ رکھا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے لیے میں نے رکھا ہے ایسا غصہ آ جائے گا ذرا سی بات پہ الجھ پڑیں گے یار ایسا بے کی وجہ میں آپ کو ایک کا وقت ہے کسی کو کہیں جانا ہے کسی کو کہیں جانا ہے خریداری بھی کرنی ہے اب یہ بے قراری جو ہے سخت تو مطلب گھر پہنچنے کی ہے روزہ کھولنے کی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری رمضان میں ہی نہیں ہر لمحے بے سبری بے سبری بے صبری ہر پل رہتی ہے بعض اوقات ہوتا ہے جیسے آفس میں ہوں آفس میں, میں گھر چیزیں لے کے جاؤں گا تو افطاری بنے گی تو بیٹھتے روزہ رکھ کے ہم زیادہ ہی چوڑے ہو جاتے ہیں زیادہ ہی پھیل جاتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں ہمیں راستہ دے دو ہم بے چین ہیں ہمیں گھر پہنچنے ہمیں تیاری کرنی ہے وہ مخصوص فوت ہوگی نا اس کے لیے آپ نے آج جو عمل کیا وہ عمل تو نہیں لگانا عمل تو ضائع ہو گیا آپ کا کہ جیسے آپ دکھا رہے ہم میں روزے سے ہوں بڑی جلدی میں میں پیاتا ہوں یا بھوکا ہوں روزہ لگ رہا ہوتا لوگ, لوگ بولتے ہیں لڑو اب جو کرنا ہے گرو, گھر جانا ہے پر لڑنے لگ جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے ایک منٹ ایک منٹ منٹ جلدی کرنے ضائع ہو رہے ہیں ہمارے ہر کسی کو جلدی ہے گھر پہنچنے کی اور کوئی بھی ایک دوسرے کو فی الحال تو برداشت کرنا ہی نہیں رہا اگر اس لے بڑھ جاتے ہیں کہ برداشت ہی یاد ختم ہو جاتی ہے اور اگر جلدی پہنچنے کی جلدی میں ہوتا ہے بات تو احساس کی ہے نا احساس ہوگا تو, تو آپ سمجھیں گے بھی اور دوسروں کو بھی سمجھائیں گے خود شریف کا تو کہہ سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں ان شاء بھی آ گا برکتیں بھی حاصل ہوگی ٹینشن ہو جاتی ہے آج گھر جلدی جانا گھر پہ کھول جائے گا آپ یوں کہہ لیں شروع شروع میں ایک دم سے آپ اتنا لمبا پیریڈ ہے پھر عادت نہیں ہوتی لوگوں کو تو بس چڑھ چڑھ ہو جاتے ہیں بے صبری ہو جاتی ہے صبح بھوکے ہوتے ہیں پیاسے زیادہ تر آفس سے لوگ جلدی آ رہے ہوتے ہیں بس اس لیے زیادہ ہوتا ہے رش ہو رہا ہوتا ہے ٹریفک میں رش ہو رہا ہوتا ہے پھر صبح پانی پیاس زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے بندہ روٹین ٹف ہوئی ہوئی ہوتی ہے آفس کی تھکن روزہ یہ تو بولتا ہے آپ سفر کرو آپ انہیں چیز سے سفر کرو اگر آپ کے غلط ہو گیا تو آپ اس کو اگنور کرو چھوٹی موٹی باتوں کو روزوں میں لوگ زیادہ تر ٹریفک میں خاص طور پہ اسپیشلی لوگ اپنے کو نا سمجھ ہیں لوگ بولتے ہیں میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں میرا روزہ ہے اور میں میرا ہی روزہ ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں تو اس لیے سب یعنی کہ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر ہاتھا پائی پھر ہٹے پھر منہ ماری یہ وہ ایکسپر اصل میں روزہ رکھ کے نا لوگ بالکل جو ہے نا جس کو بولتے ہیں اپنا جو قوت برداشت ہے نا وہ کھو دیتے ہیں رمضان سٹارٹ ہوا نا اس سے پہلے بھی لوگوں میں جب جب کہ ہر چیز مل رہی ہوتی ہے کھا رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی صبر نہیں ہوتی ہے اصل میں مطلب ہر آدمی یہ چاہتا ہی ہے کہ میں اپنا کام جلدی ختم کر لوں میں جلدی پہنچ جاؤں لوگوں کا جو ہے نا صبر کا مادہ نہیں ہے بیسکلی ہم اپنے آپ کو مسلمان تو ضرور کہتے ہیں لیکن ہم, ہمارے کام جو ہے نا والے سے نہیں ہے بندے روزے رکھتے ہیں روزے میں تم کو جلدی ہوتی ہے گھر جانا ہے روزہ کھولنا ہے سہاری کا سامان لینا ہے اس میں کافی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں رونگ وے بھی چلے جاتے ہیں جس میں جس میں خاص طور پر ایکسیڈنٹ کا سب بنتا ہے کوئی ایسے بندہ سلجھا ہوا جا رہا ہے تو اس کو بول دیتے ہیں کہ بھائی آپ ایسے کیوں جا رہے اسے لڑ پڑتے ہیں روزہ رکھتے ہیں پھر گسا دوسروں غریبوں میں اتار دیتے ہیں وہ بڑے تو تقریباً لڑنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ تو بچے ہی ہوتے ہیں مگر بڑے ان کو زیادہ روزہ لگتا ہے اس کو ایک بات بولو بولے جا جات جا کو ہو سمجھانے والے ہمیں سفر کرتے نہیں ہے وہ گھروں مگر یہ کہ صبر کرے ہر آدمی برداشت کرے گھروں سے لیٹ نکلتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب روڈ پہ آتے ہیں تو پھر وہ بھاگنے کی ہی کرتے ہیں پلجتے ہیں اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں مگر ہم کیا کریں ہر چیز برداشت کرتے ہیں صبر کرتے ہیں سگنل پہ بھی چاروں طرف سے اشارہ دیتے ہیں رُکتے ہیں مگر وہ یہ صبر اس لیے نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ شاید میں نہ رہ جاؤں پیچھے ہم رکنے کی بھی کرتے ہیں اگر گاڑیوں کے آگے بھی آتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے اوپر بھی چڑھاتے ہیں ٹانگو میں مارتے ہیں گاڑی اگر ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرے نا दूसरे को नहीं देखे दूसरा गलत कर रहा है वो ये समझे कि यार मैं तो गलत नहीं करू ना हर आदमी अपने आप को अगर ठीक करे तो सब कुछ ठीक हो सकता है पहले गाड़ियां कम होती थी घोड़ा गाड़ी चलती थी और उस जमाने में जो है ट्रैफिक ट्रे, सार्जेंट एक इशारा करता था सारी गाड़ियां रुक जाती थी वो एहतराम करते थे ना इशारे का एहतराम अभी तो हम दो दो इशारे भी करते हैं हाथ भी खड़े करते हैं उनके अलावा हम गाड़ियों के आगे भी आते हैं آگے آتے ہیں تب جا کے وہ پھر بھی نہیں روکتے پھر بھی ہمارے پاؤں پہ چڑھاتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام شاکر ہے حاجی صاحب سے میرا اتنا سوال ہے سفر کریں تو کتنا کریں السلام علیکم میرا نام نوید ہے میرا حاجی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کوئی الٹی بات کرتا ہے تو ہمیں صفر نہیں آتا کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم سفر کیسے کریں آہ, انشاءاللہ جواب ارض کرتا ہوں ہمارے ساتھ دار الف کے ہمارے علیم صاحب موجود ہیں انشاءاللہ شاء ان کو لیتے لیکن میں چاہوں گا کہ ایک یا دو منٹ کچھ لمحے امیر علیہ سنت کی زیارت بھی کروا دی جائے عاشقان کہ آپ باپا کی زیارت بھی کروایا کریں ماشاءاللہ اللہ دیکھئے کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں اب انشاءاللہ شاء اللہ دعا وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوگا پھر ماشاءاللہ وہاں عشق و محبت بارے کلام بھی پڑھے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے میں یہاں نیت کرتا ہوں الحمدللہ کہ وہ اسلامی بھائی جو امیر اللیہ سنت سے بھی محبت کرتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر بڑے ان کی ٹھنڈی ہوتی دل خوش ہوتے ہیں تو یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ چلیں باپا کی زیارت ہوگی امیر اللہ سنت کا وہ انداز دیکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ان کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہوگی آئیے اب چلتے ہیں ہمارے دار دارالفتہ اہل سنت کی طرف صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نوید بھائی مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے الحمدللہ اچھا روزہ تو آپ بھی رکھتے ہو ماشاءاللہ اللہ سڑکوں پر آپ بھی آتے جاتے ہوں گے پبلک کے تاثرات دیکھ رہے ہیں آپ ذرا ان کو سمجھائیں گے یہ کیوں تھی جلد بازی کرتے ہیں مارا ماری کرتے ہیں دیکھیں ہمارے یہ ٹریفک پولیس والے تھے بےچارے کتنی مظلومیت کے ساتھ کہہ رہے تھے ہمارے پاؤں پر گاڑی دیتے ہیں رکتے نہیں ہے بعض نے بڑی سلجھی ہوئی باتیں کی تھی بعض تھوڑی سی ایکسٹرا آرڈینری باتیں کر دیتے ہیں کہ یوں ضائع ہو جاتا ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ اور سلجھی بات بھی کرنی جی نوید بھائی صبر کتنا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید روزہ جو ہے کھانے پینے دماغ وغیرہ سے رکنا ہی روزہ سرکار ابھی صلاحات وسلام کا فرمان ہے کہ روزہ صفر ہے یہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے پھاڑا نہ جائے تو آج اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کس چیز سے پھاڑا جائے گا یعنی کس چیز سے اس کو پھاڑا جائے گا تو آصل اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے اور پھر ایک اور حدیث سے پاک ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے شاع فرمایا کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ وجل کو اس کے اس بات کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن نوید بھائی یہ تو ہی ہے نا کہ کوئی بولے کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے میں ضبط کرتا نہیں ہوں مجھے تو یہ سب نہیں چھوٹتا چلو میں روزہ چھوڑ دوں ایسا تو نہیں ہے روزے کا فرض سودا ہو جائے گا روزے کا فرض وادہ ہو جائے گا یہ بالکل ایسے ہے جس طرح مثال کے طور پہ پر کوئی پرندہ بغیر پروں کے ہو کہ پرندہ بغیر پروں کے ایک بے فائدہ چیز ہے اگر کس نے پرندہ تو حاصل کر لیا لیکن جب بغیر پروں کے ہیں تو اڑے گا کیسے جی جی ایسے را ہی را اگر کسی بندے نے روزہ رکھا کھانے <laughs> <laughs> پینے سے روکا رہا دیگر منقرا سے رکا رہا لیکن وہ اللہ تبارک بتا رہا کہ نہ فرمانی بھی کرتا رہا لوگوں پر غصہ بھی کرتا رہا, رہا ریبت بھی کرتا رہا جھوٹ بھی بولتا رہا بد نظری بھی کرتا رہا تو اس روزے کا اس کو کم کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا اچھا یہ بتائیے کہ اب صبر کتنا کرے وہ ہمارے اسلامی بھائی نے پوچھا کہ آخر کتنا صبر کرے آدمی اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی حادت نہیں ہوتی اور جتنی بھی زیادہ ہو اتنی ہی زیادہ اچھی ہے ہیا جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے اور تو ایسی ہی صبر ہے کہ صبر جتنا زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے تو صبر کریں صبر کریں اور صبر کریں جی جتنا کریں اتنا صبر کریں اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کریں اور یہ کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو خود تکلیف میں رہ کر لوگوں کو راحت پہنچائیں گے تو خود آپ کو بھی ٹھیک ٹھاک اس کی انشاءاللہ راحت نصیب ہوگی کچھ سوالات کچھ میں تھوڑا سا کچھ اور عمومی طور پہ جو غصہ آتا ہے اس میں اس پہ اگر ہم غور کر لیں کہ مجھے غصہ آیا کیوں ہے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ عمومی پہ غلط فہمی نکلتا ہے کہ دوسرا کوئی اگر اس کو اس کا راستہ روک دیتا ہے تو وہ جان بوجھ کے راستہ نہیں روکتا اس کے سامنے کوئی آ آتا ہے کوئی جان بوجھ کے اس کے سامنے نہیں آتا یا اس کے اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا تو اگر یہی معاملہ اس کے ساتھ ہو کہ اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جو دوسرے کے مزاج کے خلاف تھا اور دوسرا اس پر چڑھ دوڑے اس کو جھاڑنا شروع کر دے ڈانٹنا شروع کر دے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی تو ایسی ہی سوچ لے کہ اگر میں اس آدمی کو جو میرے مزاج کے خلاف کام کر رہا ہے اس کو میں ڈانٹوں گا جھاڑوں گا برا برا کاؤں گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی تو ان تمام فیلنگس کو اگر وہ اپنے اوپر محسوس کرے گا تو انشاءاللہ ان اس کا غصہ کم ہو جائے گا دوسرا یہ نا کہ نوید بھائی کہ ایسا تو ہے نہیں کہ اگر سگنل پر مغرب کے غروب آفتاب ہو گیا تو معذا اللہ کو روزہ روزہ کو نقصان پہنچے گا میرے پیارے اسٹائن بھائی روزہ آپ کی کار میں آپ کی بس میں آپ کی موٹر سائیکل پر کسی جگہ کھل سکتا ہے آپ جب ٹریفک کے اندر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دیر سویر ہو سکتی ہے پانی کی بوتل ساتھ اگ لیجئے، ایک ہاتھ کھجور ساتھ اگ لیجئے، روزہ راستے میں کھول لیجئے، اگر مغرب کی نماز پڑھ کر بھی گھر جائیں گے تو آپ کو دوبارہ گرم کر کے کھلا دیں گے یار کمر وموس سے آپ تو بالکل بھاگے چلے جا رہے ہیں سر پر ماؤ رکھ کر کے دوڑے ہوئے تھے ریسٹ لگی ہوتی ہے روڈ پر کہ پہلے میں پہنچوں چکا گھر پر اتنی جلدی گھر پہنچ رہی کی تو کبھی جلدی نہیں ہوتی تھی آپ کو لیکن وہ اب گھر کی محبت پہنچا رہی ہے وہ مطلب رنگ برنگا خان آپ کو گھر کی طرف بے مطلب بالکل کھینچا چلا جا رہا ہے اور تصوری تصور میں کوئی آگے آ گیا تو بولا سموسے کے آگے آ تو کوئی آپ کے کباب کے آگے آ گیا تو کوئی آپ کی فرائی کے آگے آ گیا ایسا نہ کریں لوگوں کا خیال رکھیں احترام مسلم کا جذبہ ہم میں ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں کچھ کالس بتا رہے نوید بھائی یہ ہیں تو ہم کالس لے لیں ایک دو جی بالکل جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ممتاز محمود اختار ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا عادی صاحب سے یہ سوال ہے میں ہارڈ ویئر کے فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ایک چیز میں اس کو گاس کو ایک قدمت بیچتا ہوں کیا جی جائز ہے. اصل میں کی شریعت میں کسی بھی چیز کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی گئی اور نہ ہی منافع کی کوئی حد مقرر کی گئی ہے اصل ہے متعقدین کا یعنی خرید و فروخت کرنے والے کا راضی ہونا بیچنے والا جس قیمت پر بیچ رہا ہے خریدار اس قیمت پر خریدنے پر راضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے سوائے یہ کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو بد عہدی نہ ہو نہ اگر دھوکے, اگر دھوکے کے ساتھ بیچا ہے تو ایسی صورت میں خریدار کو خیال حاصل ہوگا کہ چاہے تو وہ اس چیز پہ جب اسے پتا چلا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے چاہے تو اس چیز کو واپس کر دے چاہے وہ جو قیمت جس قیمت پر اس نے خریدا ہے اسی قیمت پر راضی رہے اور چیز اپنے پاس رکھے مطلب خیال ہوگا اس کو اختیار حاصل ہوگا اس بات کا حاصل ہوگا اس بات کا ورنہ بیچنے والے کو اور خریدنے والے اگر دونوں آپ باہمی رضا سے اگر ایک چیز خریدتے ہیں اور وہ اپنی سو روپے کی چیز ہزار روپے کے بیچتا ہے جبکہ اس کے اس لین دین کے اندر کہیں دھوکہ خیانت جھوٹ وغیرہ کی ملاوٹ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ سب کام کرنا شرم درست ہوا اب بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ خریدار کو یوں بھی دھوکا دیا جاتا ہے کہ ایک سو روپے کی چیز ہے مارکیٹ میں سو روپئے کی بک رہی ہے لیکن جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو یہ ایک ہزار روپئے دے رہا ہوں مارکیٹ میں آپ کو ایک روپے کی کوئی نہیں دے گا یہ مارکیٹ میں دو ہزار کی پندرہ کی بک اب وہ خرید لیتا ہے خریدنے کے بعد مارکیٹ میں چیک کرتا ہے تو وہ چیز کی تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ غبن فائش ہوا ہے فائش ہوا تو ہاں تو غبن فائش کی وجہ سے بھی اس کو وہ چیز واپس کرنے کا شرم اختیار ہوگا سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ